السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی سید المرسلین نبینا نبینہ محمد علی علیہ واسع اجمعین امن طبی بحسان الائم الدین اما بعد پچھلی حدیث کا بقیہ ہے حدیث نمبر ایک سو پچاس کا دوسرا حصہ ہے پیج نمبر ایک سو ساٹھ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ البی صلی اللہ علیہ وسلمفہ بح وله عن دین عمر رضی الله تعالیٰ عنہ جما النبی و صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب ول شائب قامت واحد وزادہ ابوداودن وفی روایت الہو وناد فی واحد ادان کے ابواب چل رہے ہیں اذان کے مسائل پچھلی جو شروع کی حدیث ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ پچھلے پہر صحابہ اکرام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آرام کر لینا چاہیے تو پڑاؤ ڈال دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے خدشہ بھی ظاہر کیا خوف بھی ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز فوت ہو جائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا کہ میں جاگوں گا اور میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا آپ لوگ سو جائیے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے انہیں بھی نیند آ گئی دیر میں آنکھ پھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ یہاں سے اس وادی کو چھوڑ دیں ہم لوگ آگے جا کر کے اذان ہوئی اور اقامت ہوئی پھر نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم ہی کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللّہ علیہ و سلم تشریف لے آئے اور وہاں مغرب اور عشاقی نماز ادا کی بے اذانواحدین و اقامت ایک اذان اور دو اقامت سے یعنی حاجی لوگ جب نو تاریخ کو عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں اور جب سورج ڈوب جاتا ہے شام ہو جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے بغیر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں ارفا سے تو سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز ارفا میں نہ پڑھی مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھی جائے بلکہ مزدلفہ میں آ کر کے ہاں جمع تاخیر کی جائے یعنی مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہنچ کر کے ادا کی جائے تو اب دو نمازیں ہیں اس میں کس طرح سے وہ نماز ادا کی جائے گی اذان اور اقامت کے تعلق سے تو جاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ واپس تشریف لے آئے اور وہاں پہنچ کر کے ایک اذان اور دو اقامت سے اذان اور اقامت یعنی دو تکبیر دو ایک اذان اور دو اقامت سے نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اذان کہی گئی پھر مغرب کی تین نکات نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یعنی اذان کے بعد اقامت کہی گئی مغرب کے لیے مغرب کی نماز ادا کی گئی اور پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز ادا کی یہی راجح قول ہے اور یہی راجح بات ہے کیونکہ اس میں دو تین طرح کی باتیں آئی ہیں ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ دو اذان اور دو اقامت سے ایک صحابی روایت کرتے ایک ہی اقامت سے ہاں یا ایک ہی اقامت سے دونوں جو ہے نماز ادا کی گئی یعنی ایک اقامت ادا کہی گئی دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا پھیر دیا گیا پھر عشاء کے لیے اقامت نہیں کہی گئی اسی طرح سے اسی طرح سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ دو اقامتیں کہی گئیں ہاں اور ایک روایت میں ہے کہ اذان بالکل نہیں ہوئی تو یہ ساری روا, ان ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو روایت ہے یہ راج ہے کہ ایک اذان اور دو اقامت ہوگی اسی طرح سے نماز ادا کی جائے گی آگے ہے بلح عنبِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما جمان نبی صلی اللہ علیہ و بین المغرب علیہتِ واحدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی مضدلفہ میں ایک اقامت سے ایک اقامت کا مطلب کہ مغرب میں اقامت کہی گئی اور سلام پھیر کر کے سلام پھیر کر کے دو رکعت تین تی نکات مغرب کی نماز ادا کی گئی پھر عشاء کے لیے قامت نہیں کہی گئی ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا لیکن یہ روایت گرچ سید بخاری کے اندر بھی ہے لیکن چونکہ جب اس طرح سے تعارض ہو جائے اس طرح سے تعارض ہو جائے تو ترجیح اس کو دی جائے گی جو جو زیادہ راج ہے اور زیادہ جس کے راوی ہیں اور جو زیادہ معتبر بات ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی اسی طرح سے ابو داود کے اندر ہے کہ لکھ الاَثلاح بے قامت واحد لک الصلاح یعنی گویا کہ اگر اس لفظ کو اس لفظ کو بے قامت واحد جو صحیح مسلم کے اندر ہے اور جو سور نبی داود کے اندر جو روایت ہے دونوں کو ملائیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ ہر نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو اب ہر نماز کے لیے اقامت کہی گئی گویا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ازان کا ذکر نہیں ہے ذکر نہ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ازان نہیں دی گئی اذان نہ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ازان نہیں دی گئی بلکہ انہوں نے ازان کا ذکر نہیں کیا اقامت کا ذکر کیا جی اسی طرح سے ابو ابوداؤد کی روایت میں ایک لفظ اور ملتا ہے ولم یوناد فی واحد منہما کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہاں ترجمہ کرنے والوں نے بھی لگایا ہے کسی ایک کے لیے بھی اقامت نہیں کہی گئی اقامت نہیں کہی وہ اذان نہیں دی گئی تو یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ یہاں یہ روایت جو ہے اس میں اذان نہیں دی گئی اس میں اذان کی نفی کی گئی ہے لیکن جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں یہ ہے کہ ایک اذان اور دو اقامت اسی طرح سے اسی طرح سے ارافات میں بھی ایک اذان اور دو اقامت سے ظہر اور اثر ادا کی جائے گی ازا ایک اذان ہوگی اور چونکہ چونکہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں ہاں اس لیے دو اذان کی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی کہیں بھی کبھی بھی کبھی بھی جیسے مثال کے طور پر سخت یعنی کیا کہتے بہت کڑاکے کی سردی ہے لوگ نہیں نکل سکتے باہر بہت مشکل ہے اسی اسی طرح سے بارش ہو رہی ہے ہاں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے اب مغرب کے پہلے بارش ہو رہی مغرب کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے تو مغرب کے لیے اذان مغرب کے وقت اذان کہی جائے گی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے لیے پھر اذان نہیں کہی جائے گی عشاء کے لیے پھر اذان نہیں کہی جائے گی تو جہاں بھی ہے کہ ایک اذان ہو گئی چونکہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں تو یہ ندا اور یہ اذان دونوں نمازوں کے لیے کافی ہوگی الگ سے اس کے لیے الگ سے اس کے لیے ندا لگانے کی देने की دینے کی ضرورت نہیں ہے جی جمع کا معاملہ جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے جیسے کہاں کہاں عام طور سے آدمی سفر میں جمع کرتا ہے سفر میں جمع کرتا ہے تو سفر میں ایک اذان ہوگی دو اخام مغرب اور عشا اسی طرح سے ظہر اور آسر اسی طرح سے بیماری کی حالت میں آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے ہاں اذان دے لے ہاں یا اذان ہو گئی مسجد میں تو ایک ہی ہاں دو اقامت کہہ کر کے کہ وہ اپنی نماز ادا کر لے گئے اسی طرح سے بارش کے وقت مسلمان سب لوگ جمع ہیں مسجد میں تو ایک وقت کی نماز ایک ایک ہوگی اور دونوں نمازیں ادا کر لیں گے الگ سے پھر دوبارہ اس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں بھی اسی طرح سے عرفات میں اسی طرح سے اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ اگر سفر میں لوگ ہوں اور اذان کیا کہتے ہیں نماز ادا کرنا چاہیں تو اذان دیں اور اقامت کہیں اذان دینا چاہیے لیکن اب چونکہ مسجد میں اذان ہو چکی ہوتی ہے جیسے ظہر کے وقت اذان ہو گئی لوگ پہنچے اب حالانکہ سنت کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے کہ اذان ہو اور پھر اقامت کہی جائے کیونکہ کیونکہ جن لوگوں کے لیے اذان کہی گئی ہے یا جب وقت, وقت اپنے وقت پر اذان ہو گئی ہے ہو گئی جیسے مغرب کے وقت اذان ہوئی مغرب کے وقت اذان ہوئی اور لوگوں نے نماز پڑھ لی اب مغرب اور رشا کے بیچ میں لوگ پہنچے تو اذان نہیں ہوتی اذان نہیں دیتے بلکہ نماز پڑھنے لگ جاتی ہے اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے زندہ کرنا چاہیے اس سنت کو اور اسی طرح سے اسی طرح سے اگر ہم لوگ ویسے بھی بھول جاتے ہیں اگر آ, کیا کہتے ہیں بیچ میں کہیں رکے اپنی پرسنل گاڑی سے جا رہے ہیں کسی مہتم وغیرہ پہ نہیں رکے بیچ میں کہیں جو ہے روڈ کے بغل میں نماز پڑھنے لگے تو وہاں بھی ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ازان دیں وہاں بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ ازان دیں بلکہ نماز پڑھ لیتے ہیں हुँ. بلکہ بعض الچھلے میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر کسی کی نماز پوت ہو گئی ہو تو وہ بھی اذان دے اذان دے کر کے تکبیر کہے پھر نماز پڑھے جی, جی, ایک, جی ایک ہی مسجد میں اب جی جی دیکھیے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا ہاں تو یہاں مسجد کے اذان کا اعتبار ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں مستقل نماز پڑھنے والے ہیں جو مسجد میں مستقل نماز پڑھنے والے ہیں لیکن جو مسافرین ہیں مسافرین ہیں تو اب ان کے لیے تو اذان ان کی ان کی نماز کے لیے ان کی نماز کے لیے تو اذان نہیں ہوئی مسجد کے مسافرین کے لیے تو اذان نہیں ہوئی ہے اذان تو مقامی لوگوں کے لیے ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک النحرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت فرمائی جب وہ لوگ جانے لگے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور فل ام کم اکبر کم اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے یہاں پر بڑے ہونے کے بڑے کا اعتبار کب کیا جائے گا جب قرآن میں قرآن میں سب لوگ برابر ہوں چونکہ وہ لوگ سب برابر تھے اس حیثیت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو بیان فرمایا تو وہاں پر یہ ذکر ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے تو اذان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے چونکہ مسافر تھے راستے میں نماز کا وقت ہوگا تو ان کو اذان کا حکم دیا اور نماز کی بات کی جی جی نہیں وہ میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ مقامی لوگوں کے لیے مقامی لوگوں میں خبر کرنے کے لیے کہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا اذان کس لیے ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اذان ہوتی ہے اسی لیے تو اب وہ مقامی لوگوں کے لیے اذان ہو گئی ہماری نماز کے لیے اذان نہیں ہوئی جو مسافرین ہیں ان کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوئی اس لیے جو ہے علمہ کہتے کہ ان کو اذان دینا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے بہرحال یہ چیز آج موجود نہیں کیونکہ اب کتنے لوگ بار بار بار بار جو ہے وہ مسافرین پہنچتے رہتے ہیں بار بار پہنچتے رہتے ہیں تو اس لیے آج یہ چیز اس چیز پر عمل ذرا مشکل نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال جہاں بھی وقت موقع ملے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں رہتا ہے ہم دھیرے سے اذان مسجد میں کوئی ہم میں سے کوئی ایک دے لے جو لوگ مسافری ہوں کوئی اذان دے لے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو کہ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی جڑتی جاتی ہیں تو کافی ہے انشاءاللہ لوگوں کی سن لے تو ان شاء اللہ نہیں نہیں اگر جب اس وقت پہنچے اس وقت مغرب کے وقت پہنچا بھی اذان ہو رہی ہے مسافر لوگ بھی پہنچے تو اب ان کو پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ شامل ہو گئے اس میں ان اذان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ گئی جی جاتا ہاں جی ہاں اذان دینا ہے اور کیا جی نماز آفس میں یا جہاں بھی جگہ بنی ہوئی نماز کے لیے اذان ظہر کا وقت اکثر کا وقت ہے جی آدھا گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی اذان دے سکتے اذان دینا چاہیے جی اس کا اعتبار نہیں جیسے کمپنیوں میں لگی ہوتی ہے یا مستشفہ میں ہاسپٹل میں ہاں کئی جگہ نماز ریکارڈ ہوتی ہے اذان کے وقت وہ اس کو چالو کر دیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں اذان ہو جاتی ہے تو اس اعزاز اذان کا اعتبار نہیں ہوگا وہ تو وقت بتانے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا حالانکہ وہ وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے وہ طریقہ اپنانا نہیں چاہیے بلکہ کیا کہتے ہیں باہر مسجد ہو یا کہیں مستشبہ میں بھی مسجد ہوتی وہاں کوئی پہنچ کر کے اذان دے تو پتہ چلے سب کو ایسا ہونا چاہیے جمع کر لیں دو نمازوں کو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ہاں جب یہاں پہنچ جائے تو مغرب کو مغرب کی نماز پڑھے اور عشاء کو پڑھ گئے اس طرح کی مجبوری کی صورت میں اجازت ہے اس طرح کی مجبوری کی صورت میں اجازت ہے کہ جمع کر سکتے ہیں والم نعمر عاشت رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نل ودن و بلعل فقل و او حاد حیا ابن اصبحت اصبحت متفق علیہ وہ فی آخری حیدراج یہ حدیث اس کا ترجمہ یہ حضرت عائشہ عبد اللہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم الدمعین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں رات میں اذان دیتے ہیں کیا مطلب کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہاں یعنی آدھا ایک گھنٹہ پہلے اذان دیتے ہیں فق الشرب تو تم اس وقت کھاؤ پیو یعنی ہاں کھاؤ پیو یعنی اگر تمہیں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو تم وہ سحری کھا لو سحری کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہاں اذان بلال کی اذان اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور جو قیام کرنے والے ہیں وہ جائیں کھا پی لیں جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ جائیں شہری وغیرہ کھا لیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں تیاری کریں اور عبداللہ ابن ام مکتوب حت تہ دیا ابن ام مکتوم یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں یا اذان دیں تب جو ہے تم رک جاؤ تو گویا کہ اس حدیث سے دو اذانوں کا ثبوت ہے کتنی اذانوں کا ثبوت ہے دو اذانوں کا ثبوت ہے یعنی ایک اذان کس لیے کس لیے ہوگی دو مقصد ہے اس کا کہ سونے والے جاگ جائیں اور جو قیام کرنے والے ہیں تحجد وغیرہ پڑھنے والے ہیں وہ اپنی سحری کی تیاری کریں دو مقصد ہے اس کا اور دوسری اذان ہوگی جو وہ ہوگی ہاں؟ فجر کی نماز کا وقت بتانے کے لیے پچھلے اس میں درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے یا اس طرح کی حدیث گزر چکی ہے اس سنت پر عمل ہونا چاہیے آج حرم شریفین میں اس سنت پر عمل ہوتا ہے اور رمضان میں بھی کہیں کہیں عمل ہوتا ہے اس پر آپ لوگوں کے یہاں دو اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو ہے ہمارے علاقے میں گاؤں کہہ لیجیے ہاں وہاں پر دو اذان ہوتی ہے پاس ایک مشکل ہے جی سائرن ہاں غلط ہے جو طریقہ ہے وہ چھوڑ کر کے سائرن بجاتے ہیں ہاں سائرن بجاتے ہیں جو طریقہ سنت کا ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ مسجد والے حدیثیں علماء ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب حدیث کے اندر موجود ہے یہ چیز موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سنت پر عمل نہیں کرتے اس سائرن بھجوایا جاتا ہے سرکاری طور پر ہاں غلط ہے یہ جو طریقہ سنت کا ہے اس طریقے کو اپنائے اسی میں بھلائی ہے بعض جگہوں پر جو ہے رمضان اللہ اکبر قبوالی لگاتے ہیں اور کیا کیا سب تماشا کرتے ہیں ہاں یہ سب ساری خرافات ہیں خاص کر کے شہروں میں وقان رج العامہ اور یہ عبداللہ ابن ام مختوم نابینا صحابی تھے اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سور عبس کا شان نزول یہی ہے یہی صحابی ہے کہ انہی صحابی کی وجہ سے سور عبس ابس و طلّہ انجا اہلعامہ کی یہ صورت نازل ہوئی ہاں واقعہ مختصر سا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ہاں اسی وقت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایمان لا چکے تھے وہ داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ پوچھنا چاہا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ نہیں دی کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں اگر ان کو ہدایت مل گئی تو ہاں بڑا فائدہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر سوچا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تم فرمائی کہ ہاں جو سیکھنا چاہتا ہے آپ اس کو نہیں سکھاتے ہیں اور جو ہاں نہیں سیکھنا چاہتا جو منہ پھیرے ہوئے ہیں پیٹ پھیرے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سکھا دیں ہاں تو اس ان کے ان کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی کو کئی بار جو ہے تقریباً حدیثوں میں آتا ہے کہ دس گیارہ مرتبہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں مدینے کا امام مقرر کیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غیر حاضری میں تقریباً دس گیارہ بار امام مقرر کیا اس سے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ نابینا شخص کی امامت مکرو ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نابینا آدمی کی امامت مکرو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلّم نے انہیں عبداللہ ابن الام مکتوم کو جو نابینا تھے دس بار یا گیارہ بار ان کو امام مقرر کیا اپنی غیر موجودگی میں ایک بار بھی اگر مقرر کر دیتے تو کافی تھا ہاں دلیل کے لیے لیکن ایک دو بار نہیں کئی بار جو ہے ان کو جو ہے امام مقرر کیا تو یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نابینا شخص کی امامت مکرو ہے کیوں مکرو ہے ایک خیالی چیز لے آتے ہیں فرضی چیز لے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نابینا آدمی جو ہے اس کے کپڑے میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہو اور اس کو پتہ نہ چلے ہاں کیونکہ دیکھ نہیں رہا ہے نجازت ہو سکتا ہے اس کے کپڑے میں لگ گئی ہو اچھی طرح سے نجازت کا خیال نہ کر پاتا ہو یہ اس طرح کی عقلی باتیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی نابینا شخص ہے اور قرآن کا زیادہ پڑھا ہے اور قرآن زیادہ اس کو حفظ ہے یاد ہے اور امامت کے مسائل وہ جانتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے بلا کراہت اس کی نماز درست ہے اس کے امامت درست ہے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ پھر سے تم اعلان کرو یہ لفظ کہو اللہ انلاقد نام کہ لوگو آگاہ رہو بندہ سو گیا تھا ہاں اس کو علائن العبد نام کیا مطلب سو گیا احساس نہیں ہو سکا کہ نماز کا اذان کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اب یہ اس وقت کی, بات ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مؤزم مقرر نہیں کیے تھے ورنہ عام طور سے بلالی جب دو مؤزم مقرر ہو گئے تھے تو بلال اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے ہی اذان جو کیا کہتے ہیں تہجد کی اذان کہہ لیجیے یا سحری کی اذان کہہ لیجیے وہ اذان دیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن اب مختوم فجر کی نماز کی کا اذان دیا کی اذان دیا کرتے تھے تو چونکہ اس وقت یہ اکیلے تھے اور فجر کی اذان دیا کرتے تھے ایک دن ہوا ایسا کہ وہ پہلے انہوں نے اذان دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ اعلان کرو کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا یعنی یہ لفظ کہو علاء انلاب دا نام کے بندہ سو گیا تھا اس کو احساس مطلب احساس نہیں ہو سکا کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے اس حدیث پر ضعیف ہونے کا کلام کیا گیا ہے لیکن دوسرے علماء نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت کی بات ہے جب دو مؤزن نہیں تھے تب بلال عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت سے پہلے اذان دے دیا تھا لیکن جب دو مؤزم ہو گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اذان دیا کرتے تھے تو اس لیے ابھی دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اکیلے مؤزم تھے دو مؤزن نہیں تھے جی وانبی سعیدین خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما فقول المؤذن متفقن علیہ اب یہاں پر اذان کے جواب دینے کا کی حدیثیں بعض حدیثیں یہاں پر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ندا کو سنو یعنی اذان سنو تو اذان کا جواب ویسے ہی دو جیسے مؤذم کہتا ہے ہاں؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سے روایت ہے یعنی دوسرے صاحبی ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے پھر صحیح بخاری ہی کے اندر ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ اور ہے کہ ہاں وان عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی فصل کما یقول کلیمت کلیمت انہیں تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ فی فضل القول فیفلقولما یقول المؤذن کہ اس بارے میں کہ ہاں مؤذن کے اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے تو کیا کہیں جیسے جیسے مؤذن کہتا ویسے ویسے ہم کہیں یعنی مؤذن کہہ لیں تو ویسے اسی طرح سے کہیں سول علتین سوائے حال صلاحی یا الفلاں کے کہ اس میں اس طرح سے نہ کہیں جس طرح سے مؤذن کہتا ہے اس میں ہم کو کیا جواب دینا ہے لا حول ولا الوۃ اللہ بلّا اور شاید شاید آگے حدیث اس کی فضیلت کے سلسلے میں بھی آئے گی کہ جو شخص مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے اور میرے اوپر درود پڑھتا ہے ہاں میرے اوپر درود بھیجتا ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے غور کیجیے گا ترجمہ میرے لیے کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرتا ہے وسیلہ مانگتا ہے تو اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی اور میری سفارش اس کو نصیب ہوگی شفاعت نصیب ہوگی تو وسیلہ کیا ہے یعنی میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے یعنی کیا مطلب وہ دعا جو اذان کے بعد کی ہے اس کو پڑھتا ہے اور اس میں کیا ہے آت محمدن محمد والفضیلہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے یعنی کیا مطلب اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کی صحیح مسلم کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک سب سے اعلی مقام ہے سب سے اونچا درجہ ہے اور اس اونچے درجے پر اس اونچے مقام کو اور اعلی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا تو, تو آپ لوگ میرے لیے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دے دے اب لوگ اس کا جو ہے دوسرا معنی پہنا دیتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ دیکھو اس میں دیکھیے حدیث میں اذان کی دعا میں جو ہے اذان کی دعا میں وسیلے کا ذکر ہے کہ نہیں आ, आ, وسیلے کا ذکر ہے کہ نہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم میرا وسیلہ تلاش کیا کرو میرا وسیلہ مانگا کرو تو اس طرح سے الٹا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں جبکہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ان کے مقصد کے برخلاف ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے مقام کو بل بلند کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے مراد پوری کرانے کے لیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے لیے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں مجھے وہ مقام عطا فرما دے اور مجھے مقام محمود تک پہنچائے تو معدین کے اذان دینے کا کی بڑی فضیلت ہے ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا ہے کہ فجر کی نماز میں شاید میں نے پہلے بتایا تھا جہاں پر و خیر من النوم کی بات آئی تھی تو لوگ جو ہے وہاں پر الصلاۃ و خیر من النوم کے جواب میں کیا کہتے ہیں صدقت و برارتہ کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا اور تو نے اپنی برات کا اظہار کر دیا یا تو ذمہ داری سے بری ہو گیا یا نیک کام کیا تو نے ہاں لیکن وہاں پر صدقتہ و بررطا نہیں کہیں گے بلکہ جیسے ہے ویسے ہی کہیں گے اسلاط و خیرمن العم ہی کہیں گے ون عثمان ابن ابل عش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللّہ امام قومی فقال انت امامهم امام بے اوافِ لاخ ادان اجرا اخرج الخمصہ و حسر الطرمدی وصح الحاکم یہ حدیث صحیح ہے عثمان ابن ابلعص ہاں عثمان ابن ابل العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ طائف کے کا جب وقت آیا تھا تو یہ اپنی قوم کے سب سے کم عمر صحابی تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچایا طائف جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور طائف والوں نے انکار کر دیا وہاں ایک وقت آیا کہ لوگ جو ہے مسلمان ہو کر کے حاصل ہوئے تو یہ طائف کے رہنے والے تھے یہ روایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاں میری قوم کا مجھے اپنی قوم کا امام بنا دے کم عمر لوگ تھے جب یہ حاضر ہوئے تھے تو بہت کم عمریں تھی ان کی سب سے کم چھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت امام ہوں انت امام ہوں آپ ان کے امام ہیں تم ان کے امام ہو اور وقت دبافہم کہ تم جو ہے لوگوں میں جو کمزور لوگ ہوں ان کا خیال کرو ان کا خیال کرنا طاقتور لوگوں کا خیال نہیں کرنا امامت میں کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے امام جو ہو اس کو مناسب انداز کی نماز اپنے مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنی چاہیے مقتدی امام کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے مسلیہ ہمارے مقتدی کیسے ہیں خاص کر کے مخصوص زیادہ بازار کے لوگ اگر نہ ہو محلے کی مسجد ہوتی ہے تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں تو ان میں اس کو ان کو اس امام کو خیال کرنا چاہیے کہ کمزور لوگ کون ہیں یہ کہ فجر کی نماز میں یا دوسری نمازوں میں بہت زیادہ لمبی تلاوت کر دی تو کمزور جو بوڑھا آدمی ہوگا تھک جائے گا پریشان ہوگا تو اس لیے امام کو خیال رکھنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ تم جو ہے اپنے لیے نمونہ کس کو بنا, آ, بنانا ہاں کمزور جو ہوگا اس کو نمونہ بنانا ہے. یعنی اس کے حساب سے معتدل نماز متوثر درجے کی نماز ادا کرنا اور لاخانجوا کہ ایسا معظم تم اپنے لیے مقرر کرنا جو اذان پر کوئی اجرت نہ لے اذان پر اجرت نہ لے ایسا مؤزم مقرر کرنا تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کو متنے مقدیوں کا خیال کرنا چاہیے اور درمیانے انداز کی نماز ادا کرنی چاہیے اسی طرح سے معظم اگر کسی امام کو امام کا یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مؤذن مقرر کرے اپنے لیے مؤذن مقرر کرے اور امام مؤذن کے اور بہت سارے بہت ساری چیزیں بہت سارے شروع ہیں جیسے اونچی آواز والا ہونا چاہیے اچھی آواز والا ہونا چاہیے اور وقت کا جانکار ہو اس کو امین کہا گیا ہے امام مؤذن کو کیا کہا گیا ہے امین کہا گیا ہے ہاں المؤذن و امین ال امام و معاون کہا گیا ہے تو مؤذن جو ہے وہ وقت کا جاننے والا ہو آج تو الحمدللہ کیلنڈر وغیرہ بھی بن جاتا ہے اور گھڑیاں بھی بہت ساری اس طرح کی ہیں تو آج بہت زیادہ پریشانی کا کی بات نہیں ہے ورنہ تو پچھلے زمانوں میں ہاں معذن ہاں انہیں لوگوں کو بنایا جاتا تھا جو اذان کے وقتے یا اوقات سلاد کے بارے میں تجربہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت ان کو کی کہ مؤذن ایسا تم اپنا بنانا جو اذان پر اجرت نہ لے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اذان کی اجرت لینا ہاں زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تو گویا کہ اگر کوئی ایسا مؤذن ہو جو اذان پر اجرت نہ لے تنخواہ نہ لے تو وہ ایسا مؤذن بہتر ہے ایسا مؤذن بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہ ملے ہاں بلا ادرت مؤزن کوئی نہ ملے جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے تو ایسی صورت میں تنخواہ دی جا سکتی تنخواہ دینا حرام اور منع نہیں ہے امام کو بھی دے سکتے ہیں مؤذن کو بھی دے سکتے ہیں قرآن پڑھانے والوں کو یا دینی تعلیم دینے والوں کو ادرت دے سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت اور اس کی بات نہیں ہے جی ہاں وقت کے حساب سے اصل میں امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی امانت اس کے پاس ہوتی ہے کہ ہاں بھائی فجر کا کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اذان دے دیں آگے پیچھے نہ کرے اس میں آگے پیچھے اس میں نہ کرے لوگوں نے اب ذمہ دار بنایا ہے تو ہاں اپنی اس ذمہ داری کا ہاں خیال رکھیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں بہت سارے لوگوں کے ہاں تمام مسلمانوں کی نماز کا مسئلہ ہے کہ نہیں وقت سے پہلے اذان نہ دے اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں خیال رکھے یہ سب ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی ون مالکری تھے رضی اللہ تعالیٰ انہ کال کال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کالی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرت لكم احدكم یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے یہ تمام لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا سہی بخاری صحیح مسلما اور سارے لوگوں نے تمام اصحاب سرن نے کہ مالک ابن الحویر، ابن الخویر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم, ہم لوگ پورا وفد ہمارا آیا پورا پوری جماعت ہماری آئی اور ہم لوگ بیس دنوں تک قیام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور شفیق تھے جب ہمارے ہماری شوق کو دیکھا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے مشتاق ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ جائیے اور جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہے وہاں کے لوگوں کو سکھائیے وہاں کے لوگوں کو سکھائیے اور پھر یہ بھی نصیحت کی کہ جب تم جا رہے ہو تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے اور آگے روایت ہے کہ ولیوم و کم اور جو تم میں بڑا ہو وہ, ازا... وہ امامت کرائے تو وہاں پر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی رعایت کی تھی کہ قرآن میں یا قرآن کی تعلیم میں سب تقریباً برابر ہی ہیں تو جب ایسا ہو کہ قرآن کی تعلیم میں سب لوگ برابر ہوں تو جو بڑی عمر کا ہو وہ امامت کرائے امامت کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو وہی امامت کرائے گا اگرچہ چھوٹا بچہ ہو اگرچہ چھوٹا بچہ ہو ابو سلمہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے, تھے نابالغ تھے تقریباً اپنی قوم کے وہ امامت کراتے تھے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو لنگی بھی باندھنے کا صحیح شعور نہیں تھا تو بعض عورتوں نے لوگوں سے کہا مسجد والوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ جو ہے اپنی اپنے امام صاحب کی ستر پوشی کا تو خیال کرو ہو سکتا ہے ان کی لنگی چھوٹی رہی ہو تو کہا کہ اس کا اس کی ستر پوشی کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا تو تم لوگ انتظام کرو کچھ اتنے چھوٹے تھے آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ جو ہے فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا ہے نابالغ بچہ فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا ہے سنت کی کر سکتا ہے تراوی پڑھواتے ہیں نابالغ بچوں سے لیکن فرض نہیں پڑھواتے بھائی نماز کے شرائط میں سے نماز کے شرائط ارکان واجبات تو وہی ہوں گے نا جو فرض نماز کے ہوتے ہیں تو اس میں فرض نماز اور سنت نماز میں کیا فرق کرتے دلیل کیا ہے وہ اپنے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے امام تھے فرض نمازیں انہیں پڑھایا کرتے تھے نابالغ تھے وہ تو نابارغ بچہ اگر نماز صحیح طریقے پر پڑھ سکتا ہے نماز کے جو مسائل ہیں ان کو جانتا ہے ہاں اور قرآن اس کو زیادہ یاد ہے تو زیادہ حقدار ہے دوسرے لوگوں سے کہ دوسرے لوگ بڑے بڑے بوڑھے آئیں اور جو ہے قرآن صحیح انداز میں نہ پڑھیں قرآن میں ایسی غلطیاں کریں مخاری صحیح نہ ہوں جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم میں سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی اذان دے اتوا اذان کا حکم ہے یہاں پر اسی طرح سے انہی کی روایت میں ہے شاید پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا کہ مالک ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ سلو کما منی وہ سلی تم نماز ویسی پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے یہاں ہاتھ باندھنا وہاں ہاتھ باندھنا ہے یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ نماز کے بیان میں سب سارا ساری باتیں آئیں گی حدیث کے ہاں کہ ابھی تو تکبیر اور اذان کا باپ چل رہا ہے جی وہ جابرین ردی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ادا فتر و ادا اقمتا فہدر و جانبین ادان کا و اقامتی مقدار ما یا ال آکل من اقلی الحدیث روا ترمدی یہ ضعیف حدیث ہے اسی طرح سے اور اس کے الفاظ ہیں اس تعلق سے سنن ترمزی ہی کے اندر ہیں جو تقریبا ساری حدیثیں ضعیف ہیں ہاں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ جب تم اذان دو تو تم اذان ٹھہر ٹھہر کر دو فرف فترسل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر کے دو اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی اقامت کہو اور اس پر عمل ہے اس پر عمل ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب اذان آدمی دی دیتا ہے تو ٹھائر ٹھہر کر کے دیتا ہے اور اقامت جو ہوتی ہے وہ ہاں تھوڑا جلدی سے ہوتی ہے اقامت اور اذان میں اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے ہاں صنعت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے اسی طرح سے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے سرن ترمزی ہی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الدین اللہ متوی یہ بھی ضعیف حدیث ہے کہ نا اذان دے مگر باوضو شخص تو گویا کہ اس حدیث میں شرط لگا دی گئی کہ باوضو ہو کر کیا اذان دینا چاہیے لیکن یہ حدیث بھی کیا ہے ضعیف ہے اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے. بلکہ بے وضو بھی اذان ہو سکتی اذان دے سکتا ہے اسی طرح سے سورین تلمی کے اندر ہی زیاد زیادہ الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن فہ و یقین کہ جس نے اذان دیا وہی اقامت کہے جس نے اذان دیا وہی اقامت کہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کا حقدار ہے بلکہ اس کے جو ہے برعکس ایک حدیث آگے آئے گی کیا ہے ہاں آگے حدیث ہے جو وہاں پر پہنچیں گے تو بتائیں گے اس کو اس کے برعکس حدیث ہے کیا ہے کہ بتا دیتے ہیں کہ المعدم و آگے حدیث ایک نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا زیادہ حقدار ہے اور امام اقامت کا زیادہ حق دار ہے تو گویا کہ چونکہ موزن نے اپنا حق ادا کر دیا وقت پر اذان دے دیا اب اقامت کا مسئلہ جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کی، کون حق دار ہے؟ امام حقدار ہے کہ جب امام آئے گا وہ جس کو کہے گا وہ ہاں اگر امام ہے تو, وہ موزن ہے تو اس کو کہے گا نہیں تو ہاں خود وہ کہہ سکتا ہے تو اس لیے یہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے ہاں بعض لوگوں نے اس کی صنعت کو ضعیب کہا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے معنی بھی اس کا صحیح ہے کہ معظم جو ہے اذان کا حقدار ہے اور وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک اقامت نہ کہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک اقامت نہ کہو تو اس لیے اگر اذان جو دیتا ہے وہی اقامت کہے تو کوئی حرض نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرا اقامت کہے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آگے اور میں نے خواب میں ازان دیکھا تھا وہ آنا کنتو اور میں چاہتا چاہتا ہوں کہ میں ہی اقامت کہوں میں نے خواب میں ازان دیکھا ہے اذان کو دیکھا ہے میں چا... اس کو کہنا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَاقِمْ انتا تو تم اکامت کہو تم اکامت کہو تو اذان کس کنہوں نے دیا تھا دوسرے بلال عزی اللہ تعالیٰ نے. یہ اقامت کہنا چاہتے تھے تو ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم ٹھیک ہے تمہاری آواز اتنی اونچی نہیں ہے تو تم اقامت کہ تو اس طرح سے یہ ساری حدیثیں تقریباً ضعیف ہیں ہاں ان میں کہ وضو کی وضو ضروری نہیں ہے اسی طرح سے جو اذان دے وہی اقامت کہے یہ بھی ضروری نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے مقدار کتنی ہونی چاہیے اذان ازا اور اقامت کے درمیان ہاں وہ حصہ چھوٹ گیا تھا کہ وجال بین اذان کا اقامت کا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے جبکہ صحیح حدیث کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان خاص کر کے ہاں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ رہتا تھا چالیس سے تیس سے لے کر کے چالیس آیتوں کے درمیان کا وقفہ رہتا تھا تیس سے چالیس سے کے درمیان تو یہ حدیث ضعیف ہے صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے وائن ابھی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں قال کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح کا جو ہے وہ نشان لگا لیجئے اور, اور آپ کے نیچے حاشیے میں بھی دیا ہے وسن صحیح کہ معدین اذان کا حقدار ہے زیادہ حقدار ہے اور امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے دو حدیثیں ہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ شروع السلام میں ہم لوگ داخل ہو جائیں وہاں نصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دعاء الرس و صحاح و ابنخیمہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہم دعا کب ہماری عادت یہ آپ نے یہاں کیا لوگوں نے وہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اذان اور اقامت کے درمیان شاید فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی تو ہم کو اذان اور اقامت کے درمیان ہم پہنچے مسجد پہنچ کر کے پہنچ کر کے ہم دو رکعت سنت پڑھیں اگر سنت کا وقت ہے ظہر کا وقت ہے چار رکعت پڑھیں فجر کا وقت ہے دو رکعت پڑھیں اور اس کے بعد ہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمائے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعا رد نہیں کی جاتی تو اس کو نہیں اپناتے ہیں اور پھر اپنے تنہائی تنہائی میں اگر دعا مانگیں گے تو اس کی بات الگ ہے کہ آدمی اپنے اطمینان سے جو کچھ مانگنا ہے اپنے یہاں کتنا وقت لگتا ہے دعا مانگنے میں ہاں اپنے یہاں ہاں کتنا وقت لگاتے ہیں دعا مانگنے میں امام صاحب جو دعا کرتے ہیں ارے دو تین منٹ بھی نہیں تھوڑی سی तो آمین اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے ختم اب عربی میں سب مانگ لیتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا مانگا ہوں تو اس لیے جو ہے ہاں ہم تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کے مسجد میں سنت ادا کر کے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں جو کچھ مانگنا ہے اپنی زبان میں مانگے اطمینان سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان آخری حدیثان جابرین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حینہ اسماع النداء جو شخص ہاں اذان سننے کے بعد کہے اللہ مربع اے اس مکمل دعا کے یا اس مکمل دعوت کے رب ادھان کے طرف اشارہ ہے والصلاة القائمة اور قائم ہونے والی نماز کے رب آتِ محمدًا الوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے آتِ عطا کر دے ہمارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دے وسیلہ دے دے والفضیلہ اور فضیلت اتا فرما اور وَبْعَثْهُمَ قَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَه ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بھیج دے پہنچا دے مقام محمود کیا چیز ہے کسی کو معلوم <سؤال> آلام. <سؤال> آلام محمود <سؤال> <سؤال> میں صلی اللہ علیہ وسلم <وآل��ان> کے دعا ہاں جنت میں اعلیٰ مقام تو وسیلہ ہے مقام محمود وہ دیکھیں مقام مانے ہوتا ہے جگہ محمود وہ جگہ جہاں پر ہم دیکھی جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارے لوگ پوری انسانیت جائے گی اور کہے گی کہ اے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جائیں گے سارے امتی جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان اللہ انا لہٰ کہ میں ہاں میں ان اللہ یہ سفارش کروں گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور بہت تعریف کریں گے بہت تعریف کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعریف کے وہ الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعریف کے کلمات سکھائے گا اور میں بہت اللہ کی تعریف کروں گا ایسی تعریف کہ کسی نے نہ کی ہوگی تو اللہ اتوار کو تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک اراسق شفع سل سلطا اے محمد سر اٹھاؤ تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی اور سوال کرو تمہیں دیا جائے گا تو اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے وسیلہ ایک جنت کے اندر اعلی مقام ہے اس کا نام ہے اور مقام محمود یہ یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت کے لیے جو سفارش کریں گے یہی مقام محمود ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لط لہو شفاطی یوم القیامہ اس کو میری جو ہے سفارش قیامت کے دن نصیب ہوگی یا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی آج ادان کے سلسلے میں واقعی ہم سب لوگ کو تاہی کرتے ہم بھی مولانا مولانا لوگ بھی علماء لوگ دائی لوگ بھی کوتاہی کرتے ہیں میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بھی کوتاہی کرتا ہوں ہاں؟ کہ اذان جب ہو تو ہمیں ہر کام چھوڑ کر کے اپنے کام کو استاف کر کے اگر آپ جواب دیں گے تو جواب دے لے جائیں گے اور اذان کی دعا بھی پڑھ لیں گے لیکن آپ سوچیں کہ آپ مطالعہ بھی کرتے رہیں کچھ لکھتے بھی رہیں اور بیچ بیچ میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں آپ تھوڑی دیر چلیں گے اس کے بعد شیطان بھلا دے گا آپ بھول جائیں گے ہاں اس لیے اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے اور موبائل شاعر اللہ فنحمت اور شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے یہ تقوا کی علاوہ تھے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم فضیلت کو حاصل کرے کیا فضیلت ایک تو کلمات دہرا رہے ہیں توحید کے اور شہادت کے کلمات دہرا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کلمات دہرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور یہ دعا پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب ہوگی ہم ایسے مانگتے رہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہے مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے قبر مبارک پر جا کر کے ہاں شفات طلب کرتے ہیں شفات ہاں؟ کس کا حق ہے شفات کس کا حق ہے اللہ. اللہ کا حق ہے شفات کہہ دیجئے کہ یہ سفارش اور شفات اللہ کا حق ہے اللہ جسے چاہے گا دے گا جسے چاہے گا روک دے گا لہٰذا ہمیں اللہ سے شفات کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرما یہ دعا کرنا چاہیے نہ یہ کہ کسی سے جا کر کے ہم شفات کی شفات طلب کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش کیجیے گا تو اس طرح سے ہمیں نماز کا اذان کا اذان کے اذان کے جواب کا اور اذان کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے عورتوں میں ایک چیز ہمارے یہاں رائج ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں رائج ہے کہ نہیں کہ جب اذان شروع ہونے لگتی ہے تو جو عورت جو ہے اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو فوراً سر کو ڈھک لے گی ہاں سب تقریباً ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ عورتیں جو اپنا سر ڈھک لیتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ عورتوں کی بدعت میں سے ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذان کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ہاں کہ ہم کام کرتے رہیں گھر میں کھانا پکاتے رہیں یا اسی طرح سے اور کام کرتے رہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اور اس کا اثر کیا ہوگا ماؤں کے لیے خصوصیت کے ساتھ نصیحت ہے کہ اگر مائیں گھر میں اذان کے وقت بچوں کو خاموش کرائیں اور اذان کا جواب دیں اور پھر درود پڑھیں اور دعا پڑھیں تو دیکھیے بچے خود بخود اس کے عادی ہو جائیں گے لیکن نہ ماں باپ احترام والد صاحب احترام اہتمام کرتے ہیں نہ والدہ صاحبہ اہتمام کرتے ہیں امی ابو دونوں ویسے ہی تو بچے کہاں سے سیکھیں گے میں بھی اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں ہاں ہونا چاہیے کہ گھروں میں مائیں خاموش ہو جائیں بچوں کو ترغیب دیں کہ بچوں خاموش ہو جاؤ شور میں بچاؤ اذان ہو رہی ہے تو بچوں کے دلوں میں اذان کی قدر بھی جاگے گی اور بچوں کو ان اذان کے کلمات کا ترجمہ بھی سکھائیں بتائیں دروش شریف پڑھیں دعا پڑھیں دعا بھی یاد ہو جائے گی دروش شریف کا بھی اہتمام ہوگا تو اس طرح سے اذان کا احترام بچوں کے دلوں میں بھی جاگیں گا اور اور اسی طرح سے جو بچے نماز پڑھنے جانے کے لائق ہیں دس سال کے ہو گئے ہیں سات سال کے ہیں تو ان کے لیے نماز کے لیے بھیجیں ان کو اور بچیاں ہیں تو ان کو کہیں کہ ہاں بھائی تیاری کر کے نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اقبالعالمین و صلی اللہ تعالیٰ عرقی محمد علیہ وسب النٰ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ